بات ہے اس بیان میں کہ مالی کہ کیا مصطحب ہے کہ وہ کیا کہے جب وہ سنے؟, جب سنے تو اس کو کیا کہنا چاہیے جی باب کے اندر دو مسئلے ہیں اس باب کے اندر دو مسئلے ہیں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب معذان کہے تو سننے والے مؤزن کی کے جواب میں کیا کہیں گے اس حوالے سے دو مسئلے یعنی کیا جیسے جیسے مؤزم کہے گا وہی کلیمات کہے وہی کلیمات یا کچھ है کا اضافہ کرے گا ٹھیک ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جو कि जो کہے گا وہی वही سننے والا بھی کہے گا اس میں کچھ اضافہ کرے گا اس میں دو مضم ہیں اس میں اختلاف ہے ایک مسئلہ یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اذان کا جواب دینا واجب ہے یا مسنون ہے اذان کا جواب دینا یعنی جو شخص اذان سنے تو کیا اذان کا جواب دینا واجب ہے یا مسنون ہے سنت ہے اس کے اندر بھی دو ہی مسئلہ ہے یہ تو بات کی بات ہے تو سرے دبت ہم جس مسئلے کو پہلے بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ مسجد جب اذان کہے تو جواب دینے والا کیا وہی کلمات کہے گا جو مسجد نے کہے ہیں یعنی جو کلمات اذان میں ہیں وہی کلمات مزید کہے گا یا پھر مزید کلمات کہے گا ٹھیک ہے تو اس میں دو مسئلے ہیں نمبر ایک امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم نذرعی اور امام احمد بن حنبل ایک روایت کے مطابق اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک روایت کے مطابق ان کے ساتھ ہیں کون کون امام شافی رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم نصاہی رحمۃ اللہ علیہ دو امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک روایت کے مطابق یہ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہیں اور بھی یہ حضرات کہتے ہیں کہ جو کلمات معزم کہے گا بالکل سیم اسی طرح کے کلمات مجید یعنی سننے والا سامع بھی یہی کلمات کہے گا جو جو کلمات مسجد کہے گا وہی وہی کلمات جواب دینے والا بھی کہے گا بغیر کسی رد و بدل بغیر کسی کمی اور کے مام کے امام امام احمد ایک روایت کے مطابق ٹھیک ہے امام مالک ایک روایت کے مطابق اس کو یوں کریں نا یہ جو متفقہ ہے ان کے ایک ساتھ امام شاہی رحمتہ اللہ علیہ ابراہیم نقیر رحمۃ اللہ علیہ اہل ظواہر اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک ایک روایت کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ جو کہ جی. یعنی امام عظمۃ اللہ علیہ امام ابی یوسف امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق ٹھیک ہے یعنی احناف کے آئین میں صلاح سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن قمبل اور امام مالک ایک قول کے مطابق ایک روایت کے مطابق بال رات نے یہ کہا کہ صحیح امام احمد بن محمد کا جو قول ہے وہ یہی ہے اسح قول ہے تو امام اعظم ابو عنیفا رحمۃ اللہ علیہ امام ابو یوسف امام محمد صفیان سوری احمد بن حنبل صحیح قول کے مطابق اور امام مالک ایک روایت کے مطابق یہ حضرات کہتے ہیں جو کلمات مؤذن کہے گا وہی کلمات سننے والا یعنی مجید کہے گا لیکن سوائے علی اور علی کے کہ علی اور علی کے جواب میں لا حول ولا کہے گا علی اور علی کے جواب میں کیا کہے گا لا حول ولا کہے گا تو یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کچھ کلمات کا اضافہ کرے گا بالکل وہی کلمات نہیں کہے گا جواب میں بتیہ کلمات کے جواب میں تو وہی گا لیکن کہ جب آپ کو دو مذہب سمجھ میں آگے تو آپ آ جائیں درائل کی طرف پہلا مذہب جو امام شافی وغیرہ حضرات کا ہے وہ یہ ان کی دلیل باپ کی پہلی حدیث ہے باقی پہلی حدیث ہے جو مختلف سندوں کے لیے اللہ اللہ مجمعین سے منقول ہو کر آئی ہے مر گئی ہے نمبر دو عمر بن بنا سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حبیبہ سے ہے اور پھر چار صحابہ اکرام کے ساتھ مختلف سندوں سے یہ مضمون نقل ہو کر آتا ہے کہ جو کلمات مؤذن کہے گا وہی کلمات سامنے کو کہنے ہیں تو یہ مضمون جو حدیث کا ہے چار صحابہ اکرام سے منقول ہے باپ کی جو پھر یہ حادیث ہیں وہی ان حضرات کے دلائل ہیں دیکھیے ذرا جیسا یہ ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے وہ یہی ہے کہ ویسے کا ویسے ہی جواب دیا جائے جیسے مؤذن نے کہا ہے لہذا ان حدیث کی روشنی میں ان حضرات کا مطلب یہ ہے Okay. سننے والا والی کلمات کے لئے جو ابو روا رہے تو کہ جب تم مرزن کو سنو ایک وفی حدیث سے اضافہ بھی ہے مالکی حدیث سے فکولا یقول آپ نے کیا فرمایا کہ جب تم مرزن کو سنو تو تم فقولو وہی کہو بس تم لما یقول جیسے کہ وہ کہتا ہے ٹھیک حدیث ما يقول کی جو وہ کہتا ہے ویسے جو ویسے ہی تم وَبِهِ قَالَ ربيع الجديد قال حدثنا وزره قال اخبرنا حي و قال اخبرنا قام قلنا القمه انه سمع عبد الرحمن هم عبد الرحمن بن جبير مولانا في ابن عبد الله بن عمرو القريشي يقول انه سمع عبد الله عمر بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ات عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے اذا تم کہ جب تم مؤزم کو سنو فکول کہ پھر مجھ پر دروست پڑھو منصل علیہ سلاً صلی اللہ علیہ یہ بےحا آشرہ اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ دروض پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت ناظر پر فرماتے ہیں صحلیہ <سلطلوب> جو مجھ پر ایک مرتبہ درست پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ دس مرتبہ رحمت ناظر ہے صل اللہ علیہ وسلم اللہم صلی محمد النبی آلی تسلیمًا کثیرًا جی صلی اللہ تعالی پھر تم میرے لیے اللہ تعالیٰ وسیلہ مانگو سوال کر اللہ تعالیٰ وسیلے کا وہ مقام کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کسی کو نہیں ملے گا مگر اللہ کے خاص بندوں میں سے کسی کو وہ اور آپ صلی اللہ علام پر ماریں کہ مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں جس کو وہ مقام ہوگا مقام وسیلہ جس کو مقام محمود کہتے ہیں فَمَن سَعَلَ اللَّهَ لِيَ جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا جس نے میرے لیے مقام محمود مانگا حل شفا اس کے لیے شفا کیا ہو گئی سمجھے کہ کے باوجود جو اذان کی دعا ہے اس میں یہ شامل ہے میرے لیے وسیلے کا مقام محمود کا کیا کروا سے جس نے میرے لیے مقام محمود مانگا جس نے میرے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت لازم ہوگی ہے تو ضرور دعا کیا کی نام عصا یہی ہے کہ جیسے مردن کیا ویسے تم کہ ضرور تو نمبر دو دو گزی حصے آپ کے سامنے آ چکی ابھی کالا شعبہ وقال حدثنا ابن عبد وحمد بن زاود قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبت عن عبد المليح وقال حببت رضي الله وقال حببت رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المأذن يقول بصدق يقول حتى يسقط قم حببت رضي الله تعالى نحن فرماتين جب أعذان جب مؤذن کو أفن السنة يقول بصدق ما يقول آپ صلیم وہی کہتے تھے جیسے مزن کہتا راحت تک کہ مزہ خاموش ہو جاتا یہاں تک کہ مؤزن خاموش ہو جاتا تو اس وقت تک آپ جیسے ہی کہتے رہتے جیسے کہ موزن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے کلمات کلیمات جو مرزن کہے گا وہی کلمات کون کہے گا, گا سننے والا کہے گا آخری روایت قال حدثنا محمد بن حليمه قال حدثنا محمد بن الله الانصاري عابد بالله الانصاري قال حدثني محمد بن عمرو اليلكي عن ابي همذيه قال كنا عند معاويه رضي الله تعالى عنه عند فقال معاويه رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سمعت من او قال جی حضرت معاویہ نقل کرنے والے امر گلی ہیں اپنے, باپ اپنے, باپ اپنے نقل کرتے ہیں کہ ہم حضرت معاویہ کے پاس تھے فقال معاویہ اس وقت حضرت معاویہ نے آپ صلی, صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے سمے تو ملماز جب تم مرجن کو سنو جو آزان دے رہا ہو تو, فکولو تو اس تم کہ جیسے وہ کہم سے مقبول ہو کر جو روایت آ رہی ہے اور جس کا خلاصہ چھن کر یہ نکل رہا ہے جس کا لچور یہ ہے کہ جب مردن آزان کہے گا تو مجھ سننے والوں کو چاہیے کہ وہ وہی کلمات کہیں جو مردن نے کا اضافہ ان میں ثابت نہیں ہو رہا حدیث کی روشنی میں تقاضا یہ ہے کہ جو مردن کہے گا کچھ اضافہ نہیں کرے گا قوم یہ قوم ان ہی آکار کی طرف گئی نے یہ کہا کہ مناسب اس شخص کے لیے جو اذان سنے اَن حتا ہی تو وہ ایسے ہی کہہ کہ, کا یہاں تک کہ وہ اپنی اذان سے کیا ہو جائے فارغ وجہ اپنی اذان سے فارغ وجہ اس وقت تک کیا کہ کی مخالفت کی ہے دوسروں نے خالق مراد یعنی احنا پر دل جو مردن کہے گا وہی مجیب بھی وہی کہے گا وہ کہتے ہیں نہیں بلکہ مجیب سارے کے سارے کلمات وہ نہیں کہے گا بلکہ حیا علیہ اور حیا کا کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جس طرح مرزن کے ہے ویسے تم کو ہو اس سے مراد ذکر ہے اس سے مراد کیا ہے ذکر ہے تو جن جن کلمات کے اندر ذکر آ رہا ہے وہ کلمات تو تم کو ہو لیکن جن کلمات کے اندر ذکر نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو مراد نہیں ہے اس میں لہٰذا حیا علیہ صلاح اور حیا علیہ الفلام گویا اس میں شامل ہی سرے سے نہیں ہے اس لیے کہ حیا علیہ صلاح اور حیا الفلام یہ ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں دعوت ہے بلکہ اس میں کیا ہے دعوت ہے لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے حیاء اللہ صلاح او نماز کی طرف حیا اللہ او کامیابی کی طرف اگر فنا وغیرہ مذاکرات یہ کہہ کہ طریقے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حیا آل کے مقابلے میں بھی مجھے حل آل صلاح کہے گا اور حال فلاح کے مقابلے میں بھی حال فلاح کہے گا تو یہ تو ایک مزاخ بن جائے گا تو بن کہ تو اپنی معذن بلا رہا ہے یعنی مسجد کی طرف کہ یہاں او نماز کے لیے اور یہ شخص اپنے گھر میں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ یہاں اور نماز کے لیے تو کیا اسے یہ کہنا درست ہے یعنی عقل کا تازہ یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے معذن کے لیے تو یہ ہے کہ حیا کے وہ نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہے لیکن مجیب حل صلاح اور حی الطلاح کے مقابلے میں یہ کلمات نہیں کہے گا اگر اس کے لیے بھی یہی کلمات ہو تو یہ تو ایک نظاف بن جائے گا لہذا سرے سے اس چیز میں یعنی آپ نے جو یہ فرمایا ہے کہ تم جیسے تو جیسے مذہب نے کہا ہے اس میں حی الصلاح اور حی الفلاح شامل ہی نہیں ہے اس لیے کہ آپ نے تو ان کلمات کے متعلق فرمایا جو ذکر ہے تو حی علیہ صلاح اور حی الفلاح کے علاوہ جتنے بھی کلمات یا جانے وہ سارے کے سارے ذکر ہیں لہٰذا صرف یہ جو ہے یہ ذکر نہیں آزادی شامل نہیں دیکھیں، دیکھیں، مضن کو تاکہ لوگوں کو نماز کی طرف بلائے جو سننے والا ہے لا يقول جو لوگوں کو جملہ کہا جا رہا ہے اس طرح کا جملہ جو لوگوں کو بلانے کی جہد پر رہا ہو ایسا جملہ تو نہیں کہے گا سننے والا نہیں کہ ذکر اس لیے مجید تو وہ کہے گا کہ جس کی, کی خلی ہو ایسے کلمات کے جن کی جگہ ذکر ہو جو ذکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہے گا غرض میں ذکر اور یہ جو حیال اصلاح حیال اس میں ذکر ہے نہیں بلکہ اس میں دعوت ہے قیم بغیر مکان آزاد بس چاہیے یہ ہوگا حیات اللہ کہ ذالبہ یعنی کی جگہ پر جگہ پر کیا کہیں جیسے کے دوسری کہ دوسری روایت میں مقابل میں کیا ہے جواب میں کی فی میرا اب یہاں کا یہ وغیرہ دیگر ہو جاتے کیا ہے لڑائی شروع ہوں گے جو کیا ہے کیا ہے ہیں اس مسئلے کی پھر اس کے عبادت دوسرا مسئلہ ہوگا ان شاء اللہ پھر پڑھیں گے تو یہاں آپ کے سامنے کیا آیا ہے کہ کیا موسم کے جواب میں وہی کلمات جو مذہب نے کہے ہیں اس میں دو مسالے ہیں جی ایک مسلک کے دلائل مکمل طور پر آپ کے سامنے آ گئے اور دوسرے مسلک کا صرف جواب سمجھ گیا جو پہلے حضرات کو جواب دیا ہے البتہ ان کے دلائل کیا ہے باقی میں باہر ہے الحمدلہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ